الحمد للہ حدانسل مل رسول اللہ یا, یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راجوں کے تحصیل دسکا ضلع شیال کوٹ دا اج کا جلسہ مسجد انتظامیہ اور خطیب پی مسجد انہوں معاونین مہاونی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے دی خدمت اور سب دوستی شرکت منظور فرما اس وقت دا نا دا موضوع اقلیتوں اور ذمیوں میں فرق پہلی مرتبہ ضلع لوترا چند دن قبل پیش کیا دوسری مرتبہ جناب دے گوش گزار موضوع بھی انتہائی ضروری اور ان اج تک کسی ریش بھی نہیں کیتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے سارے سوائے کر بھی کو نہیں سکتا یہ سمجھ ہی نہیں پیش کسی کی کرنا اس موجود پیش کرنے غایت کی جس مد نظر رکھ کے ناچیز محسوس ہوئی رقت یہ ہے کہ ایک تو تڈے ورگے مخلص مسلمان دوستوں صحیح علم ہو جائے کہ ذمہ اور اقلیت اکلیت کی فرق امتیاز ہوں تاکہ کسی مغربی شیطان دی شیطانیت شیتانیت خراب نہ ہو جائے دوسرا مقصد اس کا غلطیت اس جڑے لوگ اسلام پڑے نے جہرا مغرب اور جوتی نے ہے جنہوں ماڈرن اور جدید اسلام کیا ہے انہوں نے اس مسئلے کے اندر جی اسلام ظلم زیادتی کی ہوئی وہ لوگوں کے ظاہر کرنا انہوں نے اسلام دے جس طرح دیگر حقائق انو تصورات انو خراب کیتا ہے یہ بھی خراب کیتا ہے لہذا انہاں دی گمراہی تلبیس مکاری لوگ کے ظاہر کر کے جا مذہبی طبقہ مذہب اسلام کا نام لے کے مذہب اسلام دا پیشوا اپنے آپ ظاہر کر کے ترجمانی یہودیت دی کرتے ہیں ان دی حقیقت کھل جائے گی اور جڑا سیاسی طبقہ اسلام دگا بازی اور منافقت کر کے اسلام دے حقائق تصورات اسلام دے احکام تبدیل کر کے اور لوکانوں یہودیت دے ان اسلام کہ یہو جہاں منافق کا بھی رخ اور چہرہ لوگ سامنے زہر زہر دوستان گرام سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ دو فرمان عالی شان میری تائی دستے کافی اور انہوں لوگوں دی مسلمانہ اندر گمراہی اور یہودیت پھیلان دی چال سمجھا بھی کافی جڑا آپ نے فرمایا ہے تن قدر اسلام عربت غربت لمبا ناشا فی اللہ یا ارف الحلیجت اس وقت اسلام دیاں تندیاں تندیاں کر کے توڑ دتا جانا ہے جس وقت اسلام درابر اور پیشوا ایسے لوگ ہون نو نہیں پہچان گے مسلمانہ مسلمان رہنما واسطے اسلام جاننا ضروری اسلام دی ضد اسلام دا مخالف جاہلیت نی جاننا ضروری اسلام اگر ایک بندہ اس دے دوا رکھد ہے لیکن جہلیت نو اس دے مقابل نہیں جانتا تو اسلام دے کفر تمیز نہیں کر سکا جد تمیز نہیں کر سکے گا کفر دے گا دے سمجھے گا اسلام دے رہے ہیں اس وقت دی پریشانی ہوئی کفر اور یہودیت دی ترجمانی کر ہیں اور لوکان دے کے ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام دے رہے ہیں اسلام نو کفر بنا دا کام اور کفر نو اسلام بنا دا کام اس وقت بڑی تیزی ہے دینی راہبر پیشوا جڑے شمار ہوتے ہیں انہوں کا یہ کام آ اس وقت دا. کہ وہ او جاہلیت اور اسلام تمیز نہیں کار دے کفر اسلام تمیز نہیں کار دے یعنی دوسرے لفظ یورپی تہذیب اور اسلام کی تمیز نہیں دے جاہلیت اور, اور دا جامع ترین مظہر یورپ شیطان اپنے پورے انڈے اکے جلام راستے ان دی کوشش کسی سب کا کسی کی کوشش نہیں ہو اج کل آم لفظ بولیا جاتا ہے اقلی یہ اکلیتیں بھی بولتے ہیں اکلیت لفظ بھی بولتے ہیں صحیح اقلی جتیں اکلیتوں کا مطلب گھٹ لوگ کم تھوڑے اقلیتاں اکلیت کا مطلب ہوں تھوڑے لوگ یعنی کسی گٹ آبادی جنہ کی انہوں اکلیت رکھتے ہیں مثلا پاکستان دے اندر غیر مسلمان کی آبادی کرتے وہ اکلیت بن جان انڈیا دے اندر مسلمان اقلیت یورپ کے مسلمانوں اقلیت بن جاندے نے. اے اقلیت دا لفظ جہرا ہے نا اے یہودی تہذیب دا لفظ اور غیر سن موضوع اندر میں وضاحت کر گا اسلامی لفظ سڈے فقہ اسلامی دا لفظ اکلیت نہیں سڈے اسلام دا لفظ ہے ضمی زمی سال لال ان لوگوں یا ذمی آخیا جہلے ذمہ آخیا جہ تھوڑی نہیں ایک ملا تقریر میں سنی ہے جتوں میں موضوع تیار کیا بدکسمتی سارے اس قوم کے گاٹے فٹ نے قوم جو بچاری اقل فارغ ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ اکلیت سانے نے اکلیتوں کی کرو گے اصنے اکلیتوں کا پورے حقوق پورے کروں گے فلان کرا گے ایک اکلیت نکٹ دتی ہو, ہو گئی ہو بولیا جا رہا یہ تو غیر اسلامی لفظ جدو یورپ والیا رابر اور پیش غیر اسلامی بولی پہ لا لیا تو اسلام دی رابری اور پیشوائی ممکن کے میں ہوگی اسلام نو سمجھے گا ایک پتہ ہی کو نہیں تمیز نہیں لفظ غیر اسلامی بولے الفاظ غیر اسلامی ہوگا. ترجمانی غیر اسلام کی ہوگی دی رابری خیر اسلام طرف کر کے اسلام کا رابر کم بن سکتا گا دوستو اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر حق برو کبی ایس موضوع اندر تسا یہ سمجھنا ہے کہ آ اسلامی لفزے اسلامی لفظ اقلیت یورپی غیر اسلامی لفظ انہوں نے دا کی فرق ہے میں ایک پاسے پورے حوالے آن اے ہوئی ثابت کرنا ہے کہ مسلمانہ دا لفظ نہیں اکلیت دا لفظ ہے بڑا اندر اسلام اور شرطنے کا لفظ سمجھ نہیں آئی نے گل دوستو اقلیت تھوڑیاں کہ تھوڑے کافر بھی ہو سکتے ہیں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اتے تھوڑے کافر نے وہ اقلیت ہو گئے انڈیا تھوڑے مسلمان نے ہو یعنی مسلمان کافر دی تمیز اقلیت چ کوئی نہیں جہا بھی گٹ ہوئے گا تھوڑی آبادی جنہی گی وہ اکلی جبکہ سنو پہلا فرق ظاہر کرن لگا انہوں دونوں درمیان پہلا فرق زمی زمی, زمی, زمی کنو کہ اسلام دے اندر اسلام دی حکومت دے ماتحت رو غیر مسلم غیر مسلم کافر اسلام دی حکومت دے ماتحت رو اسلامی قانون دے پابند ہو کے رہے اپنے کفر دے رن اپنے کفر دے, دے لیکن نو اسلامی قانون کہیں دے اس دے پابند ہو کے رہن اسلام دے حدود اسلام دے سزاواں اسلام دے حکام اسلام دے حکومت دیا پابندیاں وہ او ساری قبول کرنی پی وہ قبول کر کے رہن اور پھر مال دینا پینے وہ مال, مال واجبا مالیا ہوں تین قسم کے جڑے تو وصول کیے تین قسم دے واجبا مالیا ہوں اس کی وضاحت بھی اگے چل کے تر قسم کے مال انے پہ ایک مال اپنی جانے دینا پک مال اپنے رقبے دنا پک مال اپنی تجارت دینا پین قسم دے مال اند تین قسم کے مال دے کے مسلمان کی حکومت کے قانون کے پابند رہ کے وہ زندگی گزار دینے انہاں وہ اہلے ذمہ اس وقت سے کہنے انہاں دی حفاظت تی ذمہ داری اسلامی حکومت دا فرض ہوندہ ہے اور ذمہ ذمہ واری اسلام نے چک لے گا ہے ساتھے لفظیں انہاں ذمہی آکھان دا آپ پہی تو ان پتہ لگ جائنے کہ اسلام انہاں ذمہی کو ہے اسلام انہاں ذمہ وار بن جاندہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جن ذمہ داری دے کے تے پوری نہ میں محمد دم دشمن اسلام اپنی زبان دا بڑا پکا ہے آہل اسلام بھی اپنی زبان دے پکے منہ منافع کچا ہے منافق فراڈی کے چکر باز ہو لانتی کوئی زبان نہیں ہوں دی. مسلمان زبان دا پکا دا ہے ہاں جی اس ایک الگ موضوع ہوئے. دوستو غور نال سمجھا جے مسلے چھوٹا مسئلہ نہیں تو آنو اس چیز دی حقیقت اس چیز کا اندازہ جا کے معلوم ہوئے گا میں کی بیان کی پوری دنیا نئی کے کوئی بڑے تو بڑا پروفیسر تو اگر اٹھو گے کوئی اللہ بول نہیں سکے گا اور تسی، تسی شیاتین نو خود پچھان لو گے کہ یار ساڑی کس پاس رابری کی جانے نے یہ تو جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر بلانے والے ہیں یہ ہمارے کیسے برابر ہے سمجھ نہیں آئی نائے تقبیر نرائے رسالت نائے تحقیق نہ رائے امام الغیرت محقق اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر علیہ سنت ببر شیر علیہ سنت تبجو سنیا یہ رمی لوگ ہوں پہلا فرق کہ یورپ نے اکلیت دا لفظ دتا ہے دنیا دے او کافر مسلمان توما واسطے بولیا جا رہا ہے اور رمی صرف کافر ہو سکتا مسلمان زمین نہیں ہو سکتا توجہ نہیں فرمائی کافر زمین گا مسلمان ضمی نہیں ہو سکتا صرف کافر زمین ہوتا ہے آخلے ذمہ اسلام کے اندر صرف کون ہوں بولو بولو اچھی آواز نال کافرا نو زی آخیا جسلمان نو نہیں مسلمان کسے علاقے تھوڑے ہومی نہیں بہتے ہومی لفظ یہ لفظ صرف اور صرف کافر بولیا جائے اسلام در مسلمان نہیں بولیا پہلا فرق تمیز اندازہ لگاؤ اسلام وانڈ کرے ایک لفظ صرف کافر بولے اور کیسے عجیب راہ ہو جڑے ظالم وہی لفظ بولن جا کافر تے مومن دی تمیز نہیں کار ایسے طرح کردی نظیر سمجھو جس طرح کے مسلمان دے لقب عزت دے, احترام دے. تمیز ہے او کافر واسطے پتکار نہیں بولی جانے صرف مومن اور متقی پرہیزگار بولے جنر تمیز کوئی نہیں انہوں کا ایک لفظ جلدہ ہے. سار سر سر ہوں سر لفظ چلد کوئی تمیز نہیں کافر مومن کنجر کمینہ ہر کسے واسطے بولیا جانگا یہ میں ہے کہ نہیں اور پھر عجیب گالیا بلکہ اگر دیکھیا جائے تو کافر نے ابتدائی مانا ہی اس نے کفر بد، بد، بدترین کفردہ رکھ گیا کہ میں سلمان رشدی ایک کافر ہوئے سلمان رشدی ایک گستاخِ رسول دنیا دا بدترین گستاخِ رسول سلمان رشدی جاندے ہو لو جنہیں حضور پاک سکار گالا کتاب لکھی برطانیہ والا جدو عزت دا لقب دیتا ہے اعزاز دیتا ہے تو بہت اچھا دنیا دا بے مثال شخص ہے اور عظیم انسان ہوتے تین اعزازی لقب دینا چاہنے ہاں تو کیڑا لقب دیتا ہے سر دہ شرم آنی چاہیے مسلے نو اج کل مولوی بھی کلر جانا ہے سر سن کے وَنَا مُرَادَ وَیَسْتَ سِي تمیز دے کر بَتْتَمِیزَا تَنُو اِننی تمیز نہیں او کافر تے گستاخِ رسول کُت تے رسول نو۔ او سر سر دا خطاب دین دینے او سر دا لقب کافر تے گستاخِ رسول آستے منتخب کار دینے تے تنو حیاء نہیں ہوں دی تُو اُس سے لفظ تے خوش ہونے یہ تے سوران تو بھی پیڑا لفظ ہے او گستاخِ رسول تے سور نالوں ب کرتے پے مسلمان سی لیکن عجیب لانتا پی گئی اینا اصا کفر ایک ہو گیا کفرچ بچ گیا کہ سان تمیز ہی نہیں رہی اصا اپنی بےزدی سے خوش ہونے خود سمجھدار ہو گستاخ رسول آخنا سر یہ بہترین گستاخ رسول لفظ کا بولی بے شک بے شکار سر تن سے جدا سر تنگ سے جدا سر تنگ سے جدا یا رسول اللہ ہق جا رہا ہک جا رہا اللہ واہ بھائی واہ جدو کسی نے کوئی سر کہہ رہا وہ مطلب ہے گستاخ رسول کہہ رہا پڑیا ہونا ایک گستاخ رسول معلوم ہو لیکن کافر اپنا مطلب ہے مومن اپنا مطلب کافر نے ویک ہونا کی مطلب رکھتا ہے مسلمان کاسا اور ہے لیکن لقب دے طور دے مسلمان ہے نہیں ہوا اگریز تسلط تو بعد سر آیا اسی واسطے سر اگریز بندے نے زیادہ ایو ساد بندے سر نہیں کہ سارے ساتھ ہو چاچا بابا کہہ لے چاجا بابا کے نہیں سر آخر پینٹو ہوگی وٹ لگتا نہیں برداشت کرتے سر باندر سر ہوں گا رسول یہ تو برطانیہ نے واضح کر دتا منافق چھپ نہیں سکتا اصا گولی مارنی سر سورسان تو جیوے ہون ساردہ لفظ دے غلط مانے کیتے گئے نے اُدھے اندر تمیز نہیں رکھی گئی یہ ستنا اقلیت دا لفظ جڑا ہے ایدہ غلط مطلب ہے اور اِدھے اندر تمیز نہیں ایک کافر مومن دو ماں واسطے بولیا گیا ہے اور پھر ملا سمجھ دے اے زمی دی جگہ دے بولیا جا رہا ہے شرم کر جاہلا یہ زمی کی جگہ نہیں بولا جا رہا یہ مسلمان کو ضمنی کی طرح ذلیل کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے سمجھ نہیں آئی نہیں ہاں ہاک جا رہی ہے زندہ باد زندہ باد زند باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ با, زندہ با. سب تو پہلا اللہ دا قرآن سنو جس کے پرور دگار نے جمیا کا ذکر فرمایا احکام دسے سونا رب فرما ہے سورت توبہ ادر اندر اے تعباہ آیت نمبر انتی بہت پریشان قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعتل جزية عن يد وهم صاغرون سڈا پرور درما کرو جہاد کرو حکمران حکم دین نو نہیں مانتے نہیں مان, مان رکھتے دے اللہ تلہ دخرت ولا یو ہر رو نما ما رم اللہ, دے اللہ دے. دے دے. جو اللہ نے حرام کیا ہے حرام نہیں سمجھتے حرام قرار نہیں دے, دے دین الحق حق جہی دی پیروی نہیں کر دہ نال لڑو اگے نال فرما ہے اسے بہان دور کر دو ہے نے منل ال کتاب آ جڑے آہل کتاب نے اہلی کتاب من بیانیاں ہیں رسول پہ ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھ دے اللہ دے حرام کو حرام نہیں سمجھ دے دینے حق کی تباہ نہیں کرتے دینے حق کی دِی کر دے وہ آخلی کتاب اہل کتاب نے نہ لڑو کنا چر کنا چر انہ لڑو ایر لڑو کہ وہ ہاتھ نال جہم ساغر سا ساگ رو پر مطلب اسلام دے اسلام دے ہو جان اسلام دے, دے پابند دے دے پا دے دے پا نال بند دے اے دو کام جسے کر ل گے اللہ سونا فرماند ہے اس لئے دوسرا لڑائی چڑ لیا جے دے آجے کتاب چڈ دیا معلوم اور پرور پروردگار نے جنوب دے, دے تابے دار اسلام حکام دا بن جانے اسلام اومی ہاتھ لائے نار تکبیر نائ ن تحف نوسیا امام محقق اہل سنت حضرت مفتی محمد فضر ڈسٹی صاحب توجہ ہے یہ اللہ دا قرآن اللہ سونا فرما سنو اے جزیہ دین کون دے راہ لے کتاب یہود و نصارہ جزیہ دیں اسلام کے آقام کے مطیح ہو کر رہے یہ انہوں دی قتال دیکھ آیت اور منتحا ہے قرآن پاہ سورت توبہ ہے آیت نمبر انتیس ہے اس آیت نے ذمیہ دا ذکر کیتا ہے اور ذمیہ دا حکم دستا ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اگر کوئی تہن پوچھے بھائی زمیا دا ذکر قرآن دی کیڑی کی اور زمیا قرآن گئے نے کی آخو گے بولو سورت تو سونے آنس اللہ اکبر کبھی رہا ہوں اسے کریمہ نے دسیا جی صرف جدیا دن والے وہ غیر مسلم ہی ہوا فرق آیا زمیں صرف کافر ہو سکتے مسلمان نہیں ہو سکتے اکلیت دونوں واسطے ٹھوکی کھڑے نے اور ملا ای تمیز نہیں وہ ہے اکلیت اما جی اکلیت لفظ بولیا ہے لفظ ہوئی ہے کہ اسلام سی مسلمان سبھی نہیں ہو سکے آخر حوصلہ کرو میں لفظ بدلنا ہے پی گے بڑے فخر ہم اکلیتوں کے حقوق پورے کریں گے تینوں کون نہیں جانا وہ اسلام تر پا رہ تینوں جدو کفر اسلام کی تمیز نہیں ہونی توام کی ہونی سنو وضاحت مسلمان زیادہ ہوں، دی آبادی گٹ ہوسلمان تا بھی ضمنی نہیں یہ سمی نہ ہونا واضح لیکن اگر اگر کسی علاقے آبادی کچھ ہوفڑ دی آبادی پھر بھی مسلمان اتنے دمی نہیں ہو سکتا یا یا نبی نبی اگر مسلمانا نے کوئی علاقہ فتح مسلمانا نے کوئی علاقہ فتح اس علاقے اندر کافر بہتے نے مسلمان تھوڑے نے مسلمان علاقہ فتح کی اکلیت لفظ دے مطابق اور اقلیتوں کے قانون کے مطابق جی دے لفظ کا قانون چل رہا ہے یہ مطابق مسلمان اتنے تھوڑے نے اکلیت ہونگے لیکن اسلام دمی نہیں پام تھوڑے نے پابند ہو کے رہ سکتا ہے لیکن مومن کافران دے قانون دا پابند ہو کے نہیں رہ سکتا سبحان اللہ! اے ہے راز ہائے ہائے کیوں اسلام کا قانون رحمت کی رحمت جی کا فراہ پابند گا بھی رحمت ہی آئے گا نا رحمت پابند ہو گیا تو کافران دا قانون نری لانت اس لانتی نے جو میں کافران دوزا کھڑنا ہے جو میں جڑا ہوتا پابند پڑھنے گا وہ بھی دوزا جائے گا تا کر کے اسلام دا حکم ہے کہ اگر کسے علاقے دے اندر کفر دے قانون دا غلب ہے تو مسلمان بھی ریائش ہوتے حرام ہیں بار بار یہ گل کرتا رہا ہوں میں پہلی مرکبہ دینا کہ میرے تو کب ایک گھبرایا جی نا کہ میں تو آنوں, یعنی کفر <coughs> دی ازاد کفر دی غلامی تو کٹ کد تو اسلام کی آزادی یہ عمل ممکن نہیں ہاں یہ عمل ممکن نہیں کیونکہ اپ گمی چنی لے بیٹھے ہیں کہ آزادی گل ہی سانو کو لگی میں دعوت نہیں دا کم کم ضرور آکھاں گا جیت ختم دے مسئلے سننا اتے اپنے اسلام دے بھی تھوڑے دیر سن تتما دے مسلیاں بڑا دیوانے توجہ ہے اے مسئلے اپنے دے اسلام کا سن لو یا اللہ اگر کوئی علاقہ قانون کفر مسلط مسلمان اتنے جمی بن کے نہیں رہ سکتے مسلمان جمی ہوں مسلمان کا کی فرم نکلے ہجرت کریں اب میں بات کرنے لگا ہوں مسلمان کا کیا فرق بنتا ہے ہجرت کر بولو بولو چاہے شہر مکہ ہو زمانہ رسالت ہو اور مسلمان صحابی ہو اللہ اللہ سونے یورپی کی گل کریے گلا ہوں نے پڑھا فرق ہوتا ہے اسلام پڑھا کے کفر ہے استاد کفر پڑھا رہا ہوفر تو متنفر کر کے اسلام بھی استاد ہی لے ہے سبحان اللہ سب کے سب جیسا مبارک شہر سی مکے جیسا مبارک شہر سی ہائے ہائے بے شک بے شک وجرن والے زمانہ پاک مدینے والے محبوب دے سی اللہ نے فرمایا او جے توں ہجرت نہ کیتی ایتھے کافراں دے قانون دے پابند مر گئے کسا دالم مرو گے جہنمی مرو گے لہذا سڑ جاؤ مکاؤ معلوم ہوا پابند مسلمان نہیں رہ سکتا مکا سبحان اللہ سبحان اللہ للکار ہے للکار ہے. للکار ہے للکار شیر اے سنت محبت حضرت میں اس مسلے میں مکمل وضاحت نہیں کر سکتا وقت کی قلت کی وجہ صرف سمجھو جی میں اشارات ہوتے ہیں یہ اشارے ہی کردہ جا رہا مکہ جیسے شہر سے اے جب حجرت فرض ہے مسلمان کے لیے تو ہوتھو ذرا مسلمانہ نے آپ پہ شیشہ بیگ لینا چاہی دا کہ انگریزہ نے ملک جانا کتھوں جائز بنے گا جیس لئے مکہ تو حجرت فرض ہے او تھے بھی کفر دے قانون دی پابندی سی اے بھی کفر دے قانون دی پابندی ہے او وہ مسلمانہ دی پابندیاں دے بتھیریاں نے جیڑی انہیں شیتانی اپنی رکھی ہوئی کھولا کی ایک کھول دینا ہے لانسی لوگ نے کہ وہ کہ آخی می آخیے اوے ہی پھیجنا ہی جیتے اص آخان گے اتے ہی پی پیجنا ہی جی نہیں پہجے گا وہ بدکاری کری ترا بھی انگلی اٹھائی تیرو چیزاں پیو بھی ہوفرام آزاد ابے چار تی نو بدکاری ڈی طرح نے پتا نہیں کن کفر قانون نے جن جنہوں نے شکنجے چھتے بھی یہ کم ہوئے ہو جا نظام ہوئے مسلمان ہوسلمان فرض نگل جائے زمین نہ بنی نہیں بن سکتا مسلمان کیونکہ زمین بننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے نظام کو مانو اور کفر کے نظام کو مسلمان مان نہیں سکتا جس لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اتے آیا کلمہ شریف کا برد ہوا سی اج کل مسلمان جگہ جگہ کے چوکا دے, دے اتے کلمہ لاہور دے اندر چوک کے نام کلمے نے لیکن سونے آن چوک کا نام کلمہ رکھنا ہو رہے اس کلمے نو سمجھ کے دل دلچ وساو باقی ہوں کلمہ چوکا جو گئی رہ گیا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اوار شہ چو کے سٹ آنے سرگیری مثال فلاحا چوک کا چندرا کیا مطلب کسی خاصے کا نہ چوک چاہ چوکی کلما تا ہی رکھے ویلہ کر سڈیا کلمے نو کر کے جو کلما کہ سنتا ہے نہ کوئی ہے نہ کوئی دستا ہے نہ کوئی بولتا ہے بولو تو صحیح گل زیادہ لمبی نہیں کرنا بول بولے نہیں اللہ اخباروں تو بھائی کافر جو ہے نا وہ ضمی ہوتا ہے مسلمان ذمہ نہیں ہو سکتا کیوں کافر کے لیے خیر ہے وہ اسلام کے نظام کا پابند رہے مومن واسطے تباہیے کے کفر کے قانون نظام کا پابند رہے وہ کافر ہے وہ ساپے کتا انہیں ڈنگنے انہیں دین ڈنگنے انہیں عزت ڈنگنی ہے انہیں پتا نہیں کہڑی کی کوشش قبول کرے قبول تو قبول نہیں کر سکتا معلوم وہ زمین مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان ضمی نہیں رہ سکتا مسلمان رمی نہیں رہ نہیں رہیت حساب کے مطابق لفظ اکلیت جی بولتے ہیں وہ مطابق اکلیت کیونکہ کٹ ناٹ جو نہیں مسلمان جدو جان گے کسی علاقے فتح حکومت اپنی قائم کرند بندے اتنے حکومت رحم یہ اکثریت شمار ہو گیا یعنی یہ ہے حکومت انہوں کی ہونی ہے لہذا دوسرے ضمی ہے او کچ نہیں زمی نے ہاقم نے انہوں اکلیت نہیں آ سکتے اور معلوم ہوا پہلا فرق ہوئی اکلیت کا لفظ لانسی مسلمان بھی اقلیت بنا دتا ہے وہ اسلام صرف اور صرف زمین کا لفظ بولتا ہے جڑا صرف کافر ہو سکتا ہے مسلمان جمی نہیں ہو سکتا معلوم ہوا وہ جہاں بندہ اکلیت کا لفظ پہ بولتا ہے وہ کافرا مومنا تمیز نہیں سمجھتا بے شک بے شک بے شکری بڑے اچھا پتا نہیں کہ بول رہے ہیں یہ مسلمان واسطے تباہیے ایک فرق ہو گیا ایک فرق ہو گیا کہ نہ ہوا دوسرا فرق ٹیکس لے جمیا تو جیدیا لیا ہے ٹیکس لیند کافر مومن نہیں ویخیا جاتا سوریا واسطے ٹیکس جی صرف کافرا واسطے مسلمان جیویا نہیں دے سکتے بولو تو خوش ہو جو توش ہو ٹیکس مان کے بیٹھا ٹیکس کا چھڑا ہر ایک ہے اور سنو موسوا فقہیہ ہمارے تمام اسلام کی ہمارے اسلام کی تمام فقہوں کا مجموعہ ہے پینتالیس جلدوں میں کتاب ہے مصر سے چھپی ہوئی اس دے اندر فتح حنفی مالکی شافعی ہمبلی چارے دے اندر موجود نے اور مسلمان آئے دے وچو دسنا چاہنا سن لے جہاں میں لکھے آدما ملا پوچھ این دیا دیا اکلیت کتوں لیا مولا ملا انے اور تیری اکھا نے ایڈی پٹی آ گئی پیچھے اسلام ہی بھول گیا اللہ کب ہائے اس کو زندگا کہتے ہیں یہ الہاد ہے یہ ہے کفر کی تہذیب کفر کے شر کفر کے نظام کے الفاظ انہ کی تہذیب انہوں آپس رچا بسا لینا ایک گٹ مجھ ہو جانا ہے یہاں کہتے ہیں اس کو الحاظ کہتے ہیں مجھ کو تو سکھا دی ہے افردی زندگی پی اقبال ضلع سیال کوٹ والے ہو. دے شہر کے ملافات دسن والے کا نام سکولہ میں جونا ہے لیکن اقبال کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے چشتیاں تقدیر مشتی فضر احمد کی سے ہے پھر مجھے حضور محمد شفیر اجفا عظیب نکتا نام کس ہے جس توجہ ہے ان شاء ساڈا کلندر فرماؤں مجھ کو تو دی ہے افرنگ نے بندی پی مجھ کو تو دی ہے افرنگ نے بندی گے آدر ویب سجڑا ٹیکس بیچ کا فرق سمجھا اور سمجھا دیا اور ٹیکس کی پٹے بڑے پاگ اپنے کلے دے رکھ کے خوش رہنے اسلام کی آزادی سمجھ سمجھ لے کو خوش ہوں ایسے فرق سنو اسلام دیا کتاباں دسن لگا جا اسلام رکھے صرف جدیا صرف غیر مسلمان ٹیکس کا فر ہے دونوں جزیا کافر مسلمان دونوں کو لیا جا جی اندر ایمیز رکھی سونے نبی نے یعنی حضرت حکومت عیسائی رن غیر مسلم حضرت حضرت سدی اکبر حضرت فاروق حضرت اندر جڑے کافر وستے سن محکوم اور ریا بن انا جسو رزام بھی تمیز اسلام نے رکھی ریات فرمایا اور نہیں لینا ٹیکس عورتوں سد کے جاگریزا کی مہربانی اسلام آدم اسلام کدھا ہے ٹیکس کی کمزور خرچہ مر وصول کری اسلام نے عورت دیتی دتی نہیں لینا کافر عورت جزیا نہیں لینا کافر فر عورت جزیا نہیں لینا اسلام کہ لکھ لانا ٹیکس پہ ان مسلمان عورت نو معافی نہیں دونوں <تصفح> <متذ�> <کی دے> رحم دل نے انگریز لوگ توجہ ہے دوسری گل سنو بچیا تو نہیں لیا جانا جزیا بچیا تو نہیں لیا جانا جزیا بچیاں تو نہیں لیا جا جی لیا جانا ججیا بڑیا لیا جا جلیا تو نہیں لیا جا نہیں لیا جڑے بے روزگار نے چنگے بلے کوشش کرتے کم لبا نہیں کافر نے کم نہیں لبا اسلام کلو جنا چر لبے گا نہیں گا نہیں اساں تیرے تو کچھ لے رہا نہیں شبحان اللہ! شبحان اللہ! ٹیکس کہما بے نہ کماوے بکا مرے جو مرضی رات نو رویں ہسدا پھیر ہی دینا ہے نارائ کربیب نعرہ رسالت نعرہ تحبی مذہب اسلام مذہب اسلام ایمان ماندار دسوئے اسلام ریافر ووٹان بڑی رحمت آ جانی ہو جانا تیلا جی مل جانے اور بھدوا دن अपना फा अपने काटे आप फिट करना शयाती ने मलू की थी की आंखों में है वो जादू कलंदर की जबान सुनावा سڈا اقبال فرماتا شیاتی نلو قیت کیا کی ہے وہ جادو کہ خود نخچیر دل میں ہے بیدا لو نخجیری فرماتا جڑے ملوکی کے پاشا مانگ شیطان شکار آپ شکار شکار آپ شکار آبے شکار کریاسی میں ملوکیت ملوکیت شیطان شام انسان کرنا ہوگا بولنا پتا نہیں ج شکار بگیاڑا کھان کا بندوبست نہیں سوچا کہ شیر پڑیا میں بولو دن سی مرو ذات بھی کر گیا نہئی دنیا سری بھی مارے نکل جائے ادر ویک سجنا توجہ توجہ لفظ ویک اکلی جدوڑ دا نکلیا اے بے سمجھ شیتانی ختمی اکلیت نکلے ہل جانا نے کاروبار ممبر رسول نو بنایا آج نہ پاپ محمد دی ممبر دی سبال کے ممبر کیس سنبھال کے یہ ان کی جان بھاوے سولی جائے انہوں نے محمد جی میرا سدا حق ابا کر دینا اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. اے اے گل کر لفا دے نہ ہو سکے مسلمان مسلمان مسلمان کے ملک کے اندر اکلیت بن گیا ہے گل کر پہلی بار ہی گا. مسلمان مسلمان کے ملک اکل اکلیت بن گیا ہے توجہ درا کی چپ کرا می وی جا اسلام حکومت تک تک چلا جلا مکے مدینے چلا جائے نہ ویزے دی لڑ نہ پاسپورٹ لو کتیا نے اس قوماری اسلام حکومت زمین ہو جی تک مرضی چلے جانے اسلام کی حکومت جگ ادی دنیا تک انہوں تو نہ پاسپورٹ پوچھا جان ہے مہینہ رہ سال رہ اپنے لاکھ جا کے مکان لے ساری زندگی آکھنا تو اس ملک آیا ایک دن اتنے ہو گیا ایک دن چلو یہ لانت اکلیت لفظ میں بڑا وا مسلا سنا لگا سارے نوڈا من راضی ہو گئی اسلام کی اگو مت ہوئے مسلمان نیلا دی ہوں کسی ملک کی گل خود مکہ مکہ اللہ حرم حکمت حکمت مکے والے ہر چپنے کے دنوں اپنے دروازے بند نہیں رکھ سکتے اگر یہ مسئلہ نہ ہوگا میں زبان کٹا دو دروازے کھلے ہو بیٹک دروازے کھلے دے ایک پاس وا مکان جہا وہ پیا ہو وا مکان پیا ہو جا حمرہ کرنا میرے گھر کا دروازہ میں رب دراؤنا دروازے کھلے آم سے مگے کے گھر ملکیتان کے دروازے نہیں بند کر دیا پیا اور تے لفظ دو دو دا اے آیا ہے پاکستانی بغیر باقی دبئی بھی گل او مکے مدینے نہیں جا سکتا, دو جا سکتا جتھو جتھے اس سب وڈی دی سب تی عبادت ہوں ایڈا ظلم جی وی عبادت بغیر پاسپورٹ تو نہیں جا سکتے کیوں میں جی بہتی تے بڑے بڑے میں کن نے واگا سڈ کے چیلنج کرنا مین قرآن حدیث ثابت کر دیو کہ مکے مدینے میں پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر نہیں جا سکتا اور یہ قانون بنانا ظلم نہیں یہ صرف قرآن ابھی شابت، للکار حی للکار ہے للکار ہے عظیم نقطہ دان حضرت علامہ مولانا مفتی فضرے چشتی صاحب شہر اہل سنت توجہ دول... ہے گریب غریب گریب ہے حج نیب ہے امرے نو ترستا ہے جیت سڈا مدینے آستا ہے جی جان کوئی وقت جتھے مسلمان دی پاسپورٹ تو نہیں جا سکتے بڑا ہی پر ڈکیٹ سارے ہے کہ نہیں ڈکیٹ ہونا جا خدا رکھے کی گل نہ ہوں پتا نہیں کن گریب سن جنہیں موڈے دیر رکھنا سی چادر دن آخنا سلام علیکم میں حج کر کے واپس آ جا ایمان لال دسو پہلے ایوی تو ہوتا سی اے سن خوڑ کی بیزے کی دے قسم خدا دی بندے جد مسلمانیہ دیا حکومت اپنے پیرا ر اپنی جان کا زور ہے لالو کے امرا حج کر کے واپس آ جا سی ایسی لنچ لن جی نے اکلیت کی پائیے پائی ہے مسلمان اپنے پاپ محمد اکبر یا رسول اللہ حق چار یاداد زندہ کم از کم یہ سارے ملک اپنے آپ کو اسلامی نہیں کہلا سکتا اسلامی نہیں نظام کفر کا رکھا ہوا ہے مسلمانوں نے پریشان کیتا ہے مسلمانوں نے کافران رکھا ہوا اقلیت بڑھا کر جس طرح کافر کافر اسلام کے دور میں توجہ جیس طرح کافر اسلام کے دور میں زندگی گزارتا ہے اس سے بھی بہتر زندگی مسلمان کی گزروانا سوڑ ایدر ویس قسم و ذات بھی کر کے آنا جیسے قبضہ قدرتی میری جہان ہے کفر اسلام دا قانون ہوئے اسلام دا نظام ہوئے کافر زمین بن کے رہن انہوں کھلی اجازت ہے جتھو تک اسلام دی حکومت لگا تجارت دے تھوڑے تھوڑے ٹوٹے کر دیں ٹوٹے کر کے وکھرے وکھرے کر دیتے پار پاڑ کے ہر ایک کا وکر کر دینا آخنا تیرے پھر جان ویزا ہونا چاہیے جی دہڑ ایک چاچے دیکھ چاچے ایک دیہ اتنے لنگ گیا تو لما پا کے چر مارا گے سدکے جا بڑا ہی لانگی ہونا ہے جڑا سمجھ میری کیوں ہیں بغیر تو تیجا برا پراپتیجے بچ سکتا ایراوا نو پاڑنا یہ شاطان یورپ کی ملوکیت فرق کرتا اکلی اور نو ہونا عبارت پڑھ کے دسنا پوچھی بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ پہلے اردو سمجھا لوا پنجابی سمجھا لوا پھر عربی پڑھا گا کچھ عہدے ایسے نے کچھ عہدے ایسے نے کچھ عہدے ایسے نے اسلام صرف مسلمانوں دفر نہیں کافر عہدے نہیں لے سکتا کچھ عہد ایسے کافر بھی لے سکتے یعنی لے کچھ ایسے نہیں لے میں نے جہاں کافر نہیں لے مسلمان ہی لے واسطے اسلام شرطے امل شکارو وام دو كما يشرط في الاسلام كل خلافه على الجهاد والمظاره وامثالها فلا يجوز ان يهدا بذلك الى لمي وما لا يشرط في الاسلام كتعلم الصغار الكتابه وتنفيذ ما يامر به الامير يجوز ان يمارس همي سبحان الله کیڑے ہو لے کافر نہیں لے, سکتے. زمی نہیں لے سکتے. خلیفہ نہیں بن سک امیر زمین نہیں بن سکتا خلافت کا عہدہ نہیں لے سکتا توجہ وارت الہاد مسلمانہ دی فوج اور مجاہدین اور لشکر کا سپاہ سالار امیر نہیں بن سکتا یہ <سلام> تمام اماموں کی متفق اللہ فقہ سنا رہا ہوں یعنی <سلام> دوسرے لفظوں میں اسلام کا کتی ہوگا بتا رہا ہوں سمجھ نہیں آئے گی میں جرنیل کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں اسلامی حکومتوں میں اپنا اسلام بتا رہا ہوں جو کو کرتا کرتا رہ ہمیں اس سے سروکار نہیں لیکن اپنا اسلام محفوظ رکھنا یہ ہمارا فرض ہے سارے اسلام کے حکم ہے والمارت عال الہا جاد کا امیر نہیں بن سکتا مسلمانی فوج لشکر کافر نہیں بان okay. سپاہ سالار <سلام> نہیں بانس امیر نہیں باند ایسے نا جی اسلام اسلام شرط اسلام <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> شر مسلمان ہونا اس شخص کے لیے جو مسلمانوں کی فوج کا امیر بن ہے جنرل کریسی کی بات نہیں کر رہا ولمی سر وزیر نہیں بن سکتا زمی کافر زمی وزیر نہیں بن سکتا اسلام میں وزیر اور اگلی بات بھی سنو بال ہے وزارت جیسے دوسرے ہوتے وزارت جیسے دوسرے ہوتے اگر یہ لوگ آج کے اس نظام کو اسلامی معزلہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس کی, کی مثال میں اس سے یہ مثال میں نکال سکتا ہوں کہ ایم این اے ایم پی اے اگر اگر کوئی کہے اگر کوئی کہے یہ میرا اگر لفظ شرطیہ جو ہے شرطیہ جو لفظ ہے نا جی اس پر بھی غور کرنا اگر کوئی اس کو اسلامی کہے اور پھر کہے کہ ہم غیر مسلم کو ایم پی اے بنائیں گے ایم ای بنائیں گے, گے ہم نے ٹکٹ دینا ہے ٹکٹ دینا ہے او یہ تھے لکھے ہم سا لے وزیر وزارت اور وزارت جیسا اہدا جس سے وزیر بنتا ہے ایم این اے وزیر بنتا ہے ایم پی اے وزیر بنتا ہے ہمارے اسلام میں غیر مسلم غیر مسلم وزیر نہیں بن سکتا اور اگر کوئی اس ووٹوں کے इस्लामी کو اسلامی کہتا ہے پھر اس کو کہے کہ وہ ایم پی اے بھی نہیں بن سکتا ایم ایل اے بھی نہیں بن سکتا اب بتا اسلام میں تو ایم پی اے ایم ایل اے وہ نہیں بن سکتا وہ بنا رہا ہے للکار ہے, للکار ہے. نلکار ہے نلکار ہے نلکار ہے نلکار ہے شیر اسلام مفتی چشتی صاحب اگر بھائی ووٹوں کا پہلے تو اسلام سے تعلق ہی نہیں اور اگر کوئی ظالم ظلم کر کے اس کا تعلق جوڑتا بھی ہے اسلام کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے کم از کم اس کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کو اس کو اسلام کم کم اس <تصفح noise> <بعض اللہ> کے مطابق اسلام کے جاری کرو ان پر اسلام پہ یہ ہے کہ نہیں بن سکے گا نہ وزیر بن سکتا ہے نہ وزارت کی طرح دوسرے اسے لے سکتا ہے ٹکٹ دکٹ دیاں گا وہ بھی مسلمانوں نے پیسے لوگ ایم ایل اے بناو گا تو پھر آخر ہم اسلام لا رہے ہیں یہی حرم ہے جو چڑا کر پیچ کھاتا ہے گلی میں پھول درو دل کے ہوئے کھچا ڈرے دہرا صحیح کہہ گیا اقبال صحیح کہہ گئے بولتے نہیں جان کافر نہ اسلامی سلطنت میں کسی بھی اسلامی سلطنت میں آپ نے دکھا سکتے کہ کافروں کو عہدے دیے گئے سنو ایک میں گل کرنا سارے کافر دوفر نہیں آلطنت ایک وزیر اعظم کا <laughs> <laughs> پتا جی ہوں ٹو سٹیا نا یہ صدر چلا گیا گنجا صاحب چلے گئے مولانا وزیر اعظم چلا گیا اندر چتر گیا یہ کوئی عہدہ نہیں ہے ہمیں پتا ہے اصل عہدہ وہی ہے جن کے پاس طاقت ہے اصل عہدے وہی ہیں ہاں وہ عہدے ہر وہ کافر کھول کھولی رکھنے صدر وزیر آدم دی ممانت کیوں یہ مولا ڈرامہ مولا اس ڈرامے میں مصروف ہو کر پاگل ہو سکتا ہے اللہ دے فضل جنہوں رب نے اکل دیتے ڈراما ہوا کی ڈراما اسلام لا بولنا اکلی ادی بول دے تھی سارے بغیر طبیر تو کافر نو لب لے کزا فیصلہ بولتے دو بند جگڑا کر کے آزی بن جان فیصلہ کرنا یہ کافر کافر نہیں لے سکتا صرف مسلمان. مسلمان صرف یہ فیصلہ کرا سکتا ہے کافر دا قاضی نہیں بن سکتاس کی یہ اقلیت کا نظام ذمی کا نہیں دے نہیں جی جگندر ناتھ منڈل اگر وزیر قانون بنتا ہے اگر سب کافروں کے لیے دروازے کھلے ہیں تو اقلیت ہے اقلیت کا نظام ہے رمی کا نہیں کا نظام اسلام میں ہوتا ہے ذرا سوچو تے صحیح کہ اصے اگریزا نو مسلمان کرتے انگلش پڑھنی پی ہاں اپنا پاکا نہیں بچیا بنے گا جو کفر نظام جی سارا بیٹھے لون پانی رل گیا افسوس مولا ہو کے دین دی دعوت دا وہ آ ٹکٹ دیا گا میں عیسائی کو میں ٹکٹ دیا گا فلا نوں. وہ اکلیت ہے وہ اکلیت پہلے ٹکٹ دینا جائز ہے جے تو اسلامی نظام سمجھنا ہے تے جے تو کفر نظام مجھے سمجھنا ہے دے شریق ہوا بیٹھا اسلام کی گل ہی نہ کر دیکھو دو ہی باتیں ہیں یا کفر کا نظام سمجھنا ہے یا اسلام کا اگر اسلام کا نظام سمجھنا ہے تو اس میں ٹکٹ نہیں مل سکتا کا فر اگر اسلام کا نظام سمجھنا ہے تو کفر کا کافر کو ٹکٹ نہیں مل سکتا کفر کا نظام سمجھنا ہے دو دن شریفوں کے اپنا ایمان مان ہو گیا دین کی میں معلوم بھائیو ہم غیر مسلم لوگوں کے شر اور کتنے میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ہم اقلیت کا لفظ غیر اسلامی ہے غیر اسلامی ہے غیر اسلامی ہے اسلام کلفظ کیا ہے ذمہ ذمی اللہ حج اللہ شاہ مدینہ محبوب کا صدقہ اسلام سمجھ کے اس پابند رہنے تو بخشے آخراج آل رپا شوگر چاہیے دوائی انسولین